ایک آسمان سے دوسرے آسمانوں کا فاصلہ یکساں ہے یا کتنا پتہ نہیں کیا کوئی پروگرام بنایا آپ نے جانے کا کہ آسمان کا فاصلہ پوچھ رہے ہیں بھائی حدیث شریف میں تو یہ بتایا کہ 500 برس کا راستہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک